Show Ja, ja, ja.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 کیسی نور کی سرکار ہیں حضرت تفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کریں یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلے کے لیے کوئی نشانی عطا فرما دیں کوئی جہب ملی آیت مجھے عطا فرما دیں نشانی عطا کر دیں حضور حضرت تفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھڑی کو نور سے تبدیل فرما دیں تو کیوں نہ کہیں نور کی سرکار ہے کیا ہیں نور کال تیت چل مند رنگ بدلا گھور گیت چائے سل پتہ رپام رو ر کاج جے دیکھ نور کا سکتے da یہ شعر ضرور سننا ہے اور بالکل سننا ہے ماشاءاللہ پڑھ ہی رہے ہیں بڑے پیارے اور بڑے پرزوق انداز میں پڑھ رہے ہیں میں گدا تو بادشاہ یہاں ہم اپنے آپ کو تصور کریں جتنے آپ سماعت فرما رہے ہیں بشمول میرے میں بھی سن رہا ہوں سی ہم گدا ہیں بھکاری ہیں مانگنے والے ہیں اور حضور بادشاہ ہیں اللہ اکبر اچھا بادشاہ کیسے ہوتے ہیں بادشاہوں کا بھی اپنا ہی انداز ہوتا ہے کبھی دینے کو آئیں تو دے دیتے ہیں نہیں تو سامنے والے کا بیچارے کی منڈی کاٹ دیتے ہیں اس کا کام ختم کر دیتے ہیں لیکن حضور کیسے بادشاہ ہیں جن کے بارے میں کریم جنہیں کریم کہا گیا جنہیں روف کہا گیا جنہیں رحیم کہا گیا اور ایسے بادشاہ ہیں جو اتنا کرم فرماتے ہیں ایسے دیتے ہیں ایسے دیتے ہیں لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے ایسا اتا کرنے والے ہیں اور جو مانگو وہی اتا کر دیتے ہیں اب آپ اپنے آپ کو سامنے رکھے کہ میں گدا ہوں میں بھکاری ہوں بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ جس کا ہاتھ بھی کھلا ہے اور جو ہے وہ کھلے ہیں ہاتھ خزانے بھرے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہی ہیں ٹھیک ہے جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری یہ خدف فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہی بانٹنے کے لیے ہے اور سلت قاسی من वाँ. اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے ایسے بادشاہ ہیں اور ہم کیا ہیں بھیکاری ہیں اب یہ تصور بنائیں اور پھر یہ شعر کو سنیں انشاءاللہ کیف میں سوز میں سرور میں اضافہ ہوگا جی میں گدا تو بادشاہ بھر تو نور کا در کا سیتا ہوزل پڑھ کر سیتا